ان پر دورہ ہوگا سونی کے پیالوں اور جاموہے کا اور اس میں جو جیچا ہے اور جس سے ان کے کو لذت پہنچی اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے